فا وسلام تو وسلام يا سيدي خاتم النبجين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين المؤمنين جلال رو بار گاہ اس ہر شرط تو اپنی رحمت کی حق فرما ہک سر سواب دا الہام فرما بیگم کوٹ کوٹک اج کا روحانی جلسہ محترم ابدل گفور سلطانی صاحب اور انہوں نے ہر دی کی کوشش وجود آیا اللہ رب العالمین جلسہ کا اہتمام کرنے والے دوستوں شاعد تو آفیت متا فرما اس وقت پیغام حق نو سنن ناطر ضلع لاہور تو علاوہ لیا تو دوست ضلب تشریف لائے ہوئے نہیں اور حال دوست سہبا تشریف لیا رہے ہیں جگہ تنگ پہ رہی دوستہ باپ اس تشریف لے جا جگہ نہیں ملتی جنہوں نے اسے تشریف لے جاؤ مزید دل تنگ ہو باعث نہ بنو حضرات نو جگہ نہیں ملتی اسیپ لے جاؤ وسی جگہ موجود ہے تین منزلہ مسجد دوستو نا چیز اللہ جل شاہ نور اس پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خوشنودی اور رضا کی خاطر بولنا ہوں آسمان ہٹھا ہو جائے زمین اتا ہو جائے جیڑی گل میں بیان کرنی وہ کر چنی کسے دی رضا رضامندی یا کسی ناراضگی دا ماسا خوف اور لحاظ نہیں ج خوف کرنا ہوئے یا لحاظ رکھنا ہوئے دا ظاہری لحاظ نال چوگوٹ جنہ کے قبضے نے جی ملک دیا ایڈیا ایڈیا دنیا دیا نو اللہ ح شان و حود فضل و کرم نا, نا چیز کسی خاتے چ نہیں لکھتا ہوے کا لحاظ اور خوف وہ میرے اثر انداز ہو سکتا ہے یا اللہ تعالی دے پر میں کسی اور دا لحاظ اور خوف کی رکھا میرے جلسے روکن دی بڑی بڑی کوشش ہوتی ہے یار جلسہ نہ ہو اور میں کسے دے جلسے روکن دی کوشش نہیں کرتا میں اس حد تک کھلا دل رکھنا ہوں کہ میں جلسے دا استعمام کرنا اور میری مسجد جان کے میرے حق دے, بیان دے خلاف ذہن رکھ آئے آن کے خطابات کر میں لوگ سن کے فیصلہ کر نو قبول یہ کوئی گل نہیں کہ جلسہ روک لینا یا روکن کی کوشش کرنا اس نال ایسیا گلیں ہاتھ نال داطل بھی نہیں روکتا ہک کتوں روکنا نو بھی اگر روکیا جا سکتا ہے نا تے صرف حجت برہان حقانیت اور صداقت دے ذریعے باطل دا منہ توڑیا ہے اور عوام ناستا فتنہ ختم کر دیتا تا باطل رکد دبا نال باطل نہیں روکتا تے حق تے پھر ہک پھر <Mysterie> ان روکن والیا دیا نسٹ جورے خدا ہے کفر کی حرکت ہرکت پندن پوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے میں جناب دے اگے ابتدان نے گزارش کرنا کہ پورے ملک دے اندر وہابیاں دے جلسے بھی ہوں دے دے دے ش دے, دے, دے سکھاں دے یہودیا ہندو کسے اپنی پہلوانی نہیں وائی ایسا جا کے تجلسہ ہوتا دا کا دا, دا جن دے اندر خدا دی توہین دی رسولوں دی ولیاں دی صحابہ دی قرآن دی دیے دی تے کسے نے اینی جرت نہیں کیتی کی نہ کوئی کر ہے کردے تے الٹا آتے کہ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو اپنے کو نہ چھوڑو کسی کے مذہب کو نہ چھڑو جو کوئی جی کردہ ہے پیات کرنا رہے اصا کسی کو کچھ نہیں آ سوال اے وے یہوئی کلیہ اس ناچیز دی خاطر کیوں بدل جاتا ہے عملی طور پہ روکنا اور اتے چھیڑنا بھی نہ فاشاہ حافظہ بادی کی اسے تے بیگم کوٹ دی سنی جس دے اندر وہ صاف ہے کسی کے مذہب کو نہ چھڑو ہوں یہ دسو بھائی باقل تو نہ چےڑیے حق کیوں نیوں چھیڑا جا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام خیر یہی شہ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو درو دل کے سوچا در زہارا دوسری میں گل کرنا تن دیں جی یہ گالا کھد دالا کھد د ممبر رسول تے ایک پورے ملک باطل پرستان کی طرفوں شکوا ہوتا چیز دا میں گزارش کرنا مولا نا انایا تانگلا ہلے ان کدی سنیا کسی وہ کنیاں کٹتے ہوتے سن جڑے کھڑے نے انداز چلو جاز میں سنا ہوں تو سر گالا نے یا کی نے کہ مولا نائی لہت اللہ سنگلے والے کی ایک آم گل سی ہوں سن وہ بابڑے من پتا ہوتا دھابی پہ جمنی ہے میں تھوبا لا چاہا جان دیا ان بلایا کسی سنی ان جلسے بلایا تو انہیں آکھیا جی مہربانی نہیں تو کچھ آکھنا نہیں گالا نہیں ماد لڑائی پی جائے وہ ممبر سے بیٹھتے گئے خطبہ پڑھ کے کہنے لگے یار میں سنیا اتنے جلسے کرا نے ہے کہ اتر کوئی بغیرت شیعہ شیا رغیرت نو کچھ نہیں آکھنا گالا نہیں کرنی ایتھے ہونا دا روکن تو بعد کا کام سوکن تو, تو پہلو پتہ نہیں کی کر دے کرتے گے مولانا اکرم رضوی صاحب نو بھی سنیا سے تو نیڑے بھی ہوئے وہ کنیا کے گانا کٹتے سن میں خود ایک ناچیر نے انہوں کی کسٹ سنی سانگ للسا ہوا تو بھابیا ان آخیا رضیہ بیگم انہ جلسے چھیا جابی جلسے چابیو مینو اپنی کاریری صبح پوچھے جے کہ میں رضی بیگم آ اکرم رضوی ہاں یہ ہالے تک الفاظ انہوں کے کیسے محفوظ نے یہ تے نزدیک گل یا نہیں بس ہوں آکھنا بھی گوارا نہیں کہ میں کہوا کریے کہ گا میں دیوس نیوس بےغیرت نگیرت کتے کتا سور نو سور آخے لگتا گا کیوں لگتا ہے ہوں میں ایک مثال دے کے گل سمجھا کے تو میں اپنے موزو والے پاس آ جانا ایک بندہ سی وہ سپ ولیٹ گیا پیروں تو سر تھی سپ ولیٹ گیا سپوں سر تو تھن کھ کے بہ رہے انگھی بےلی آئے وہ جان چھڑاو کی خاطر ریفل نپی وہ سپ سے کیتی منہ والے پاس نیٹوں بندے نے کیا ہارو میں گیا انہیں آخیا مرے اصل سپ مارنے وہ آخ آؤ میں بھی جانا کی بلا گل صرف کہ او مولوی حضرات بول دے سن دے خلاف اور میں بولنا یہودیت دے خلاف جب ایک فرکے دے خلاف بولو گے تو دوسرے دے خلاف وہ گل نہیں جانی یا اپنے دے خلاف گل نہیں جانی تے یہودیت سپ جہا ہے نا یہ ولیٹھی کھڑا ہے سارا اپنیا بھی تے غیروں بھی میں ہوں فوٹا چکنا تے مارن لگنا یہودیت دے سپ نے جنہوں نے ولٹی کھڑا ہے وہ آند حال ہوئے اسی بھی گئے حقیقت صرف میں آخر روزانہ اس قوم نو پانی پلاونا ہوتا ہے جگہ جگہ دے میں گل بھی نہ سمجھا تمبر تل واسطے میں آوا رونا صرف کہ سب یہودیت کا سب نے ملے ہے اگر میں یہودیت کے خلاف بولنا اج چ جن مرضی گانا کھا بھا نے شہ ہزار تم بھی نہ سدھا بوڑھ آخر اگلے آخر سدو گاڑا چنگیا تھپ دکا کے بولنا خلاف میں قبلہ اللہ تعالی دے فضل کسی فرقے دے خلاف کی بولا ایک فرقے کے خلاف بولا تو اسے فرقے دے اندر جو گندگی ہونی وہ تے قوم تامنے آئے گی لیکن باقی جو کچھ پیا کفر اور گندگی وہ تو ساری چھپ جائے گی قرآ مجید سانو اے دستا ہے کہ تسا حق بولو بھاوے اپنے خلاف جائے کسے کسی دے خلاف جاوے لا یجر من کم شنا آلہ اللہ تلو دلو ہوا اقرب لکو اللہ تعالی فرمان دا ہے کسے قوم دی دشمنی تھانوں نہ انصاف نہ بنا دے انصاف کرو عدل کرو وہ تقوے کے زیادہ قریب ہے یہ فرمانے ہے سان دسد بغیر کسی جانبداری اور لحاظ تو بولیے اور سنو ایسا حکیم یا ڈاکٹر گھر جی دے جرمار پے ہو کے لے کے تے گوانڈیاں گوانڈیاں دیاں مجھا گاواں سنڈیا لے اس شگل ڈاکٹر دے نال دا حکیم دے نال چگل ہوا بندہ ہونا ہے کہ پیو مرد پیا ماں مرد پی ٹبر جاتا ہے پیاڈیا ٹیکے لا پھر کوفری ہوتی ہے تو ساڑی گھر وڑ گئی اصل لوگوں ٹی کے لے پیے ہوں سنو گے اگے میرے کو پھر پتہ لگے گا بھائی کی بنیا پیا ہے بزرگا ایک مثال دیتی ہے وہ سنا دیا ہر دور دے اندر بھلائی خیر دی گل گلے تے بربادی تو بچاوا نالے لوکاں دے لوگ دشمن مخالف ہوں رہے اور انہیں تتی ہاوا ویخیاں اپنے راہ تو ہٹے نہیں ایک چودھری نے کتا پالیا ان گھر چور وڑ گئے مجھ جا کے کھولی کتے دی نگاہ پی گئی وہ کتا راکی سی ان پتا ہے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے وہ اٹھیا بھوکیا چودھری نہ اٹھیا وہ مجھ لے کے چر تر و گیا چور ان جا کے تے چودھری اور دی رضائی کھچی اٹھ کے چودھری لطر مار کے پھر سو گیا این چیروں باہر لگ گیا پھر جا کے کتے نے ردائی کچی چودھری نیندر کچھ آئی سی انہیں رائفل چکی گولی مار کے کتے نو مار کے لمی تان کے سو گیا صبح ہوئی نہ کلا خالی کتا مریا پہ ہوں کسے لے مجلوں رو, کلے روے تو کسے لے کتے نو رو بد بدبخت قوم جی اس چودھری آگوں اپنے چوکی دار ایویں مار کے دسو جی پھر جب برباد ہوتے ہیں اجرتے ہیں تو کھ نہیں رہ پھر وہ کدی انہوں رو کھی بربادی نو لیکن اس لیے کا رویا کام نہیں آتا یہ نا چیز کتا جڑا ہے نا حالے سے بڑا بہڑا لگتا ہے اللہ ہاں اترے ستیا پتہ ہے کونی ڈچے لگا ہے لالچ لئیے مستی چڑی لمبی توڑ کو ستے نے الٹا بارن بھی سوچتے ہیں مرتبہ ویلنے آپ کہ جب یہ مرنا تو یہ حالات دن بن شکنجے پسینے پہ بربادی سر پی دخرت ہی گئی تو پھر رونا چیکنا پر اس لیے کا رونا چیکنا باقنا کس کام کا یہ میں تو آنوں آخری درجے کی مثال دیتی ہے اگر کسی بندے دسینے زمیر ہے تو اپنی پچھلی غلطی اندر اندر مولا تو معافی مانگ کے جائے جاتا جس بندے کے سر ہمیشہ کی لانت پی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ آخری درجے کی دی مثال دیتی کاش دیکھا ہے جو کچھ میں نے کو بھی دکھلا گیا اور پہ دس پہ لیکن کئی نے صاحب بسیر تو چھتی ویخ لینے کئی کور بات ہوں نے وہ انجام ویخن تو بعد جا جاگتے جا جا نے پہلا نہیں جاگتے جا لیکن اس لیے کا جاگیا جا انہوں کم نہیں دوں گا یہ میری ابتدائی گل ہے جہی جناب نال میں کرنی تھی ہوں میں جناب نوزو والے پاس لے آؤں گا اور میں یہ ایلان بھی کر چھوڑا اعلان میرا سن لو جیڑا کم اسا چاہیا ہوا ہے یہ دنیا کائنات دی کسے طاقت تو روک سکتا ہی نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ پھر اعلان سن لو ڈے کی چوٹ تو سن لو اور جنے کول ہاور سدر بش تو لے کے تھلے تک جو کوئی مردی ٹیل لا سکتا ہے لا لو اگر اے کام روک جائے نا قسم خزار بھی سڈے کبرا جتیاں مارے جی جاؤ پکی گل جی میں جی میں دن آئے گا نا چانن ہوں جائے گا یہ کوئی بندے کا اٹھایا کام نہیں نہ کتے کم ہے خدا رب العالمین دا اٹھایا کم اس امت مسلمان تے رحم کرنا اپنے حبیب دے تو فیل اس رحم کی شکل یہ جی تے سامنے اس حق دا بیان بن کے برستی پی ان شاء اللہ فضلے کرم فضل و کرم اس رب کا یہ اٹل فیصلے نے تقدیر دے کے گل روک نہیں سکتی باقی خدا دے راز کھولی دے نہیں وہ تو ہوں پتہ ہے ملہ تعالیٰ شاخ ہی ایڈا کامل دتا ہے نگاہ دور میں اگر سال پہلو ایک گل کی ہونے تو سال بعد میں پیا ہو شیخ صاحب اس چیز کے گلا نے بزرگ بیٹھے نے شیخ فضل الرحمان صاحب میرے بزرگ جو جو یہ فرمایا سی او ہوں پیا ہاں امی دنیا ہے روحانیت ختم ہو گئی ہے روحانیت کی طلب ختم ہو گئی ہے ملا پیٹو نے نفس پرست نے پیر پیٹو نے نفس پرست نے بات ختم ہو گئی ہے۔ اے اترے اللہ تعالی اپنے نبی امت ناوارس بنا کے چھوڑ دیتا سو جو مرضی ہونے ہوں رہنا کچھ نہیں ہونا لیکن قسم او ساتھ نہیں جب قدرت میری جان ہے میرے ربو لال اس امید اسمت خاص پہرے اپنے نبی سد کے ہوں تک یہ امت لتڑی رہی ہے تو ہوں انہوں کا اٹھنا بھی لکھا سڈا کلندر اقبال بڑی بڑی گل کر گیا ہے پیش گوئی کر گیا ہے تو انہیں اس سلسلے دن سہ لکھا لیکن ایک شیر میں سنا دینا جلندر اقبال فرما ہے ہوا ہے وہ تم دو تیز لیک چراغ اپنا جلا رہا ہے درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ بلا میرا موضوع بالکل اج تیار ہویا ہے ترتیب چایا گڈی ٹردیاں ٹردیاں بالکل نیا تازہ موضوع تے بڑا ہی مفید موضوع لسان العصر اکبر الہبادی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں انگریزی تعلیم کے اغراض و مقاصد اے میرا بول میں پختہ خیال بندہ میں او حکیمہ کہ میں جاننا بھی مریض نو دین مریض لکھ منہ بٹا تو میں انا ہوں مسا جی میں مریض دے پیچھے ٹرنا تو مریض کا بٹا گول ہوں یہ میرا موضوع بالکل نیا تو اس موضوع تے کدی خطاب نہیں سنیا ہونا سید اکبر حسین الحبادی رحمت اللہ علیہ کیڑا بندہ انہوں تو واقف نہیں سکولی طبقہ انہوں خاص جاندہ ہے جانتا دی اردو دے صفحہ نمبر ایک سو تین دل لسان ال آسر اکبر الہبادی دا ایک پورا عنوان موضوع ہے تھلے مضمون دتا ہے لسان ال آسر ان آدھے سن آخر مانا زمانہ والا زبان زبانے کی زبان زمانے کی زبان یعنی جو زمانہ بڑا اچھا سی نا اکبر نے کمال ترجمانی کی تھی اس زمانے یہ انہوں دا کلیات دیوان ہے کلیات اکبر کلیات اکبر میرے ہاتھ چھپیا ہے ادارہ مکتبہ و ادب سمناباد لاہور تو اس دا حصہ پہلا ہے صفحہ نمبر ایک سو چورانوے انہوں ایک نظم لکھی جس نظم دے اندر سکولی تعلیم دے اغراض اور مقاصد اس بندے نے کٹھے کیتے ہیں کمال اس بندے دے لکھن دی کنے سال پہلو بندہ ہویا ہے علامہ اقبال کلندر نہ ہوئی اکبر نو اپنی شاعری اندر مرشد کہندے ہوں سن میرا ابھیل ہے نظریات اللہ ماں نے اکبر تو حاصل کیتے سن خصوصاً تنقید مغرب والے نظریات اے اکبر تو اللہ ماں نے حاصل کیتے ہیں پھر خدا دار توفیق کہ اللہ ماں خود ایک اللہ تعالا جڑا چانن روشن دن دا دا سی اس مزید اس توسی کی لیکن کمال اصل اکبر الابادر احمد اللہ سبارک خون آئی سد کا خون ہے یہاں حق پرستی حق گوئی اس زمانے کرنی اور بالخصوص انگریزی مسلے بیٹھ کے پھر اس وقت دج بھی گیا ہر شعبے چڑھیا ریا پھر بیٹھ کے بچ بولنا یہ ابراہیم علیہ السلام بہت توڑا بڑا گل ہے بتخانے بیٹھ ہوں دوستو گور مقصد اس ملعون تعلیم دے انے کنے سال پہلو بیان کیتے نے اور اج او مقاصد منظر عام تزر آؤ گے جدو یہ تو سنتے جاؤ گے بالکل سامنے شاید ہی انہوں مقاصد تو انہاں دے ملعون اثرات تو کوئی گھر بچیا ہوئے نہیں کی حکومت کی ملان کی پیر کی سیاست آلے کی مذہب کی سجادے کی عوام سب انہوں دی لپے تو نظر آؤ گے اس بندے دی وسعت ندی اور بصیرت تو کے لیا جنہیں ابتدا دیکھ کے اخیر تک سارا کچھ دس ہے ہو جا مفکر لوگ ہوں سن قوم دے اندر ہوں نہ مراد چوہے نے کہ سوائے گندے گٹر تو باہر کا پتہ ہی کوئی نہیں بیان کی کریگ ادھر شیر پڑا گا شیر پڑا گا نل مندہ نال اس دی تشریف کرا اور جناب دی روح نتاز کی مل دی جائے گی میرا بولو چلا سنن <اللہ> مادہ پیدا کرو اور ان شاء اللہ داستان ہاں او حال ہوں زیادہ تر ملا طبقہ جلسے روکنے والا ہوں آوامی ہوں میں سمجھ نہیں لگتی بھی جیڑی گل عوام رو سمجھ آن دی رو کیوں نہیں سمجھ آ خیر یہ بھی اقرال ہی ہونا یہ بھی بڑی عجیب گل ہونی ہوں سنو سید اکبر حسین اللہ آبادی رحمت اللہ علیہ آ فرماند اگر مقاصد دیاں یورپ میں پھر یہ پیرے سو لندن کو دے پہلی پہلی غرض مبارک یورپ میں پھر یہ پیرے سو لندن کو دے یورپ میں پھر یہ پیرے سو لندن کو دیکھیے تحقیق ملکو کاش کرو شام کی پہلی اکھے سکول کھلے اس واسطے کہ دے بندے نپ کے تلجان دا راہ بناؤ پیرس لندن تے یورپ دے ملک وا تاکہ اوے جا کے ساری تحریب تمدن ساری معاشرت کا کرن ملاحلہ سا تحریب نیری نفسانی گند اتے جہا جائے گا اصا اتے ندام قانون اپنا اجدا بنا ادھر رہ جان جوگا نہیں رہنا جدو آنا بگڑ کے آنا مر کے لیے بگڑ کے بولنا جی شکاری کوئی تر پڑ لوگوں اپنی بولی تو لوگ پھر اندر تر نپد جڑا انہوں کا ملا جا پیر جایادار دا علاقے ہو آئے گا واپس آئے گا تے بولی سو گل گا، کرے گا فسا فسا کے تے آخے گا میاں اسلام بڑی تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے میں اگلے دن گجرات پرسوں تقریر کی امریکہ کا ملا رحائشی میرے لیس کرنے آیا بیٹھک لگا امریکہ دے اندر جنے قانون نے سارے اسلام دے مطابق نے اسلام دے خلاف تو تھے کوئی قانون ہے ہی نہیں کسمیا پیا مسے بیٹھا میں اپنے کن گل سنیا شاہ گولا دربار میرا خطاب سی لوگوں کے بتھیرے سن لے رب نے جدو کام کرا وہ خطاب سی دبی ٹھاس نال ہے وہ اندر میں بیان کی نیچروں کی نیچریوں کی نشانیاں نیچریوں کی پہچان امام اہل سنت کی زبان خلاسے اٹرک تک دنیا اتے سنن آئی اٹک ضلع لیا سیال کوٹ گجرات پن ضلع دس پانچ ستیا کے بندے اتنے سنن آئے سن گا اندر گل پہ کرنا تو سکھا جی امریکہ میں تو جتنے قانون ہے وہ سارے اسلام کے بالکل مطابق ہے کسمیا پیا ہوں وہ بچارے کی پتا سیا بولنا وہ اگریزی ککڑے سمجھی کھڑا تھی بھئی بس میں گل چکی تھی تو میں آکھاں گا میں امریکہ دے رہن والا تو مول بھی اگو گل نہیں کر سکے گا یہ جٹ جا دیسی جا ہے انہوں کوئی پتا نہیں سب لیں جٹ نے ہاں ولتیا کی لینا وہ تو آپ ہی ولینتی نے لینا میں اوے ایوال ایک سوال کیتا میں کیا یہ دس اتے سارے قانون اسلام دے مطابق نے کہتا ہاں جیور چاہیے سواد آئی گلیا آ جڑیا زبان نہیں اشارے سمجھ آ جشارے مڑ ویکنے پھر وہ کریں خیر ادھر ویخو توجہ بولو سبح ل میں انہوں نے آخیا میں مول جی اسے سارے قانون اسلام کے مطابق نے کرنا بالکل اور چھتی بندے سننے والے سن میں جس اوٹے کسی بھی تھی ب جو مرضی کرے جندے جل مرنی جائے انہوں ماں پیو روک سکتا اس نہیں پر یہ تو اتنے بھی نہیں روک سکتا وہ مینو پہن بھی نہیں روک سکتا میں کیا سی میں لما سفر نہیں کرایا تھی مہربانی چی جے پہ جی امریکہ اندر سارے قانون نبی شریعت دے مطابق نے ایڈی بل من کھلوتے جے کہ پاکستان چی لالتی قانون کسوں کا تیار پہ رکھی بھٹے جب نفیچیات ہے نہیں میں کدو اکھے اسلام دے مطابق میں امریکہ چانون میں اکھے چھتی بندے والے گواہ کھڑے نے پہلی گل تھی چیتی مکر گیا ہوں سجنا وہ ایماندار دسو ہا چلی اتنے والوں لے گئی اتنے کا کی اشر ہونا ہے لیکن جہا ملا اتوں او آئے گا کسمدات بھی کر کے آنا کبھی یورپ والوں کا گلا ان منہ نہیں سنو گے سچی بولو جان گے اتوں کا نظم و ضبطی بڑے اتوں کا کمال حضرت صاحب وہ دل خوش ہو جندا ہے جتھے بیٹھن گے یہودیاں دے حق کے چ نوکنگے اسلام دی گل دشمن کفر دے خلاف کبھی نہیں کرن گے یہ پہلی غلطی انگریزا دی جیڑی انہاں ویکھ لے پوری ہو گئی ہے اور اکبر ال پہلو پہلوچہ دسی ہاں او ایمان نال دسو بزرگ لوگ تے یورپ جان تو پالو ہی روک گئے سن تحزیبت ہوئی پہلو بندے اپنے پنڈا شہروں تک محدود رہرے نتیجہ ایسی کہ اپنے نبی دی تہذیب نو محفوظ رکھا ہویا ہوا سر گند نہیں سن کورپپ مفت پہلو ویزے لا رہا تنا چاہیے باہر ویزے سدروب کے دور چفت لگ لگ پے سن کیوں تھائی لینڈ گئے شیخ صاحب فری گئے کیوں, کیوں کی بلا تو ہوں کھانے چون ویزا کن لکھا ہے گل ہے کہ کئی مولوی ایسے ہیں جنہ واستے ہوں بھی مفت ائٹ والے جی جمای سینڈ فرد جہاں آتے نے مفت لگے آؤ اتوں کچھ رہ جاؤ تھی کیوں بچا رہے ایوے خالی بسترے جے نا نا آؤ لے جاؤ لے کے جتھے بستر بچھاؤ نال لال سا گر بچھا دو سمجھ آ گئی نہیں آئی آئے میاں محمد بخش پہلو ہی فرما گئے سن کشمی چیز کشمیری چوکھے جانے لندر ادھر تہ ہر آئے نا آرے فکری فرما گئے اپنے دیش دیا او اللہ ایمانسو میں بناوٹی مبلغین یورپ سے پوچھتا ہوں وہ تصویر لین جاندے جی جی سکا پیو تھی روکے تو دو سال قہ دے تھی روکنے دو سال پیو اندر ہو جاندے جا تو ملا سپی کر اندر دا اندر دے باہر نکل دے اللہ میں اقبال فرما ہے نو تبلیغ کرنی کیڑی دی آکھ سرما پواونا برابر ہے کیوں بھائی کوئی یہ جا سرمچو ہے جا کیڑی کی اکھ چ سرما پا لے کو ہے بنیابا اقبال آتا دا سرمچو نہیں نہ بن سکتا تو اگریز سور تبلیغ بھی نہیں ہو سکتی ایجنسی جڑا و کے آیا سارا کچھ ویس کے آیا ان اصول قوانی انجے بنا اپنے ملکوں کے اتوں جا ان کو پہلو لکھا لینتے ہیں کہ ہمارے اصول قوانین نظام کے ساتھ متفق رہو گے جڑا آخ جی انہوں آتے ہیں چل کیونکہ ہوں تو کافر ہو گئے لانتی بن گئے جہا آخ نہیں چل پچھا ہاں انتہا پسند ہے انتہا پسند وہاں نہیں جا سکتا جا سکتا ہے <تحدث> <تحدث> <تحدث> خدا دے بندے میں موضوع لایا یورپ میں رہائش کی شرح حیثیت جس دے اندر میں دلائے کبھی ظاہرا باہرا دب کے فضل کہ اوتے مسلمان رہائش حرام ہے ہجرہ تو اوے فردے جی مکہ چڑ کے مصطفیٰ دے یار کفر دے تسلط کے دوران مدینہ شریف کے حبشے ٹور گئے سن کا پورا تسلط جا رہا ہے وہ اپنا ایمانت بچا سکتا لیکن ویخو اکبر بہادر احمد اللہ, اللہ علیہ دے پہنچنے ہوں یہ دسیا تو نہیں سی اگلے ہاں. لیکن وہ پہنچ گئے یورپ میں پھر فریے یورپ میں پھر یہ پیرس ہو لندن کو دیکھیے تحقیق کے ملک کے کاش گرو شام کی جیے اور اگر کسی مسلمان ملک جانا ہے تو تحقیق تحقیقی دورے پر جا رہے ہیں تحقیق کرنے جا رہے ہیں ریسرچ کے لیے چلے ہیں ریسرچ جب کرنی ہو اس علاقے دی تو ویس کے یہی آنا ہے وہاں پر بھی بہت اچھا ماحول ہے اور یورپ کی آزادی وہاں پر بھی کھلے آم ملتی ہے کاش گڑھ شام جڑا جا کے آوے آبئی چو ہو کے آوے وہ بھی وہی آزادی تے شیطانی ویخ کے آتا ہے جڑی یورپ ممالک دن ہے دبئی کا یہ حال ہے کہ اتے ہوٹلوں کے سڑکوں دے, دے اتنے شو کےس بنے ہوئے ان ترن میں کھلوتی ننگی لنگتے جاؤ پسند کرتے جاؤ تو, کر تو نکلتے جاؤ اور بڑے بڑے, بڑے ملوں سے پیل جڑے نے وہ دبئی جا کے تے کوٹھیاں پا بیٹھے نے میں پھر اخیر ایک دن آخیا میں کیا مرو یہ دسو ایک بندہ پشاب واسطے بیٹھا ہوئے تو دی بندہ نہیں گزرتا تو پر ہو کے لگتا ہے تو منہ پھیر جا کہ یار پیا پتا کرتا ایک بندہ ننگا بیٹھا ہو منہ پھیر لے پتہ نہیں جاندے میں پھر اے پرہیزگار جاندے جانے اوپے تو ادھروں تو ننگا کھاتا ہوا سڑکوں کے اتنے پھر فیر بھی نگاہ کہانی نگاہ ویخ بھی لیا بہ گا بلا میرے شایدان رجیب تلاح کیمان اور کسمیا پیا وہ حالات نے کہ اپنا سلک بازار نکلیے نا تو جی کردہ جنگل نکل چلیے نہیں تو بچے نہیں کشمیا پیان کئی <سلام> وارہ جی کردہ جنگل نو نکل جائیے پھر مجبوری سامنے آئی مرے چلو بیچ رہ کے رہے کئی نو کڈنا پھرنا کئی نکلتے پے نے تو تک ایک کلہ سر لے جائے گا تے نبی پاک نو کی نوہ دکھاوے گا میری امت نال چھ کے جی تینو چار گر دیتے سن تو باقی ڈبدیاست رہ رہا قسم خدا رہا واہ کو نہیں ایک اللہ تالا کا بزرگ سی مولا روم لکھ دنگل بیٹھا بندہ گزریا اس آخر بابا چلتا نہیں شہر چھوڑ کے تر بیٹھا آپ میں رب رب کرنا اتے میرے کوم نہیں ہوں گا انہیں آخیا بابا تا فقیر بندہ تینوں کیا فرق پہ انہیں آ جے چکڑ چوکھا ہو جائے نا اتے ہاتھی بھی پسک جا رہا ہے چکڑ چوکھا ہو جاوے تے ہاتھی بھی میں جسل تو پرایا بیٹھا ہوں تو کبلا ہاتھی کھسڑا ایڈا چکڑ چکر خیر اے پہلی گرو تو مقصود تفت ویزے ورنا ملتانو لاہور نو گی مفت نہیں لے آئی ایمان نال جی کسی کوایا نہ ہو سو بارہ ترلا کرتا ہے ننانوے گی آتے ہیں پر وہ تو ایک آدھا چلو میرے ترس آ گیا آ جا اپر گئے آخر آ جاؤ مفت کیوں پہ آدھے ان پتا ہے ایک بھی ساڈے آ گیا نور ساڈی گل اپنی زبان جب کرے گا نا تے سہ پھساوے گا کیونکہ جنس جنس دے کے ہاتھوں چھیتی فڑی سیانے اندر جب کابلا کھولنا نا لوہے دا تے لوہے دی چابی کم کرتی ہے پلاسٹک آی نہیں کرتی ہوں ہاں او جنس جنس تو مرد پتر تر تو بٹیر بٹیر تو لہذا جنگ آتے ہیں اتے جا کے آخ گے اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے وہ سنن گے جب ان آخنا بلے بلے بلے امریکہ اسلام تیزی فیلتا پیا تو سڈا پاکستان تے اسلام دا اکا گھر ہونا ہے اصل بھی اتنے سارا کچھ آپ آخر ہوا ہے لہٰذا یہاں سارا کچھ ہزم ہو جانا ہے مہار وجہ نال کہ یہ اپنے ہے وہاں اسلام بڑا تیزی سے پھیل رہا گر دو دی سناواں راضاپل بولو ہو جائیے تریقائے پہ مطمئن مگر بنائی پکی گل اور جنا کسی کافران کام نسند کرنا اکان عہدہ کمزور ہوں اور ہخر نکل جانا جس بندے کافران کے ہر طریقے تو نفرت کھانی ہے اس بندے بچ اوڑا پکا ایمان گا اے اسلام لانسی تعلیم دا ایک خاص مقصد کہ ہو جائیے جائے مگر مطمئن ہونے مطمئن انگریزی طریقے مطمئن ہے کہ ملوں دا پتر بھی انگریزی طریقے دستا ہے سویرے سویروں بھی پینٹ چند کیوں صحیح سہی صحیح سہی ہوں تمہیں پتا ماحول بدل گیا کافی اویلی میرے ہون ایڈا نبی طریقے تو نفرت کھان لگ پے یہ سر پگ مولویا پسند نہیں آھی ٹوپی سندھی کوئی نہ کوئی ڈیزائن فیشن کر کر کے باہن گے تاکہ سمجھنے جدید مولوی پرانا نہیں نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم تریقے جیڑا اس دور کرے جس دور چ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا یا ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ایسا بندہ اللہ تعالی بارگاہ چو شہدوں کا سواپا ہے بولو اللہ ویکو حکومت چنگریزی طریقہ عوام چنگریزی طریقہ پیڑا چنگریزی طریقہ لباس کھان چ تعلیم نظام سارا کچھ ہٹا کے وردی تک چھٹی تک چھٹی کنہ دیئے بولو ایڈ طریقے سے مطمئن جو جو آکھیا ہے ایک گھنٹہ پیشاں کرو جنگل جہا بیٹھا سا وہ بھی بیٹھا کی گھنٹہ پیشاں کر انہاں انہیں مڑ آخا اگاں کرو مرد آؤں مڑ اگاؤں یہ دسیا انہاں کیوں کہ گھنٹہ تے گھنٹہ پیشاں حالانکہ گھنٹے پیشان پچھا وقت تے نہیں بدل جا بھائی او وقت بندا ہے یا آسمان گھنٹہ اگا گھنٹے پشا وقت بدلے کیوں کرا ویخنا چاہے االا کی محنت کی ذرا تے سی اے مسلمان ہے یا گڑی توجو نہیں فرمائی انہیں صرف ویخنا سی مسلمان نے گڑی نے گڑی جی چابی بڑو او چلتی تو دی اسان دس کہ دساڈے طریقے دے انج مطمئن کر رہی ہوں کہ اسان خدا دے رسول کا حکم سننا بھی گوارا نہیں کرتے نبی پاک سرکار کی گل ایک تھانے ہو گلیوں نکلتے بارہ مہینے لگ بیٹھ کے کڑی کی گل کرے جنگل تک پھیل جائے پھر وہ کیوں مطمئن نہ راوی خوش نہ ہو آندے نے پیسہ لایا تے بن گئی وہ آندے نے یار پیسہ لایا پر بے گئے راستے بن گئے بھائی مانتے ایڈے تیار ہو ہی گئے بدل تے دے دلان دا کی حال ہونا مینو ایک چشتی انگلش نفڑ دسلمان کی دے داخے دا. دے دے اپنی گھڑی بدلی کھڑا ہے بدل لیں گا توجہ نہیں فرمائی جبو گے بدلو تو پھر اصا آخنا پہ ٹھیک ہے ہر شاید تاریخ پر ہاں جی اگلی غرض لکھی نے اکھے اکے نو تعلیم دے کے انہے ادر جا آخرت دا قبر دا خوف کھلوتا ہے انجام کی ہوئے گا کی بنے گا ایتھے کی پیا کرنا اگاں کی دینا یہ خطرہ خوف اندروں کھ لو آخو چڈو مطمئن رو اگا آپ ویکھی جانی جیڑی کل آئے بھی آپ ویکھی جائے گا ہویا کھڑے اج کوئی اندر رہی ہے سیدنا صدیق اکبر دی گل سنانا وچوں نے جنہوں نبی پاک نے جیدیا دسان کٹھے جنر دی بشارت اشارت سی جنگے بدل شریک ہوئے سن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدھر لکھو کرو جو چاہتے جے کرو میں بخشا بھی شارت سن کے آ تفسیر ساوی شریف میرے سامنے پی جی ہے اس لکھے ہر سید سیدنا کے اکبر اللہ تعالیٰ سرکار فرما لے جنتر ہوئے دجا پیر جنت تو باہر ہوئے اوز بھی ڈرا مولاما تو فیصلہ کوئی ہو چاہم ہو جا جی مقام اچا رب کی بار گاہ پاؤں گا ان اپنے انجام کا خطرہ چوکھا رکھتا ہے ساڈا پیر باہو فرما درمایا جان یار سا رمویا جانے جو مرد دو قبردار میں قربانی تو باہوں جڑا بچ حیاتی مرد لیکن اج ملا بیٹھے گا بھی پرتے تین سمجھ کے بیٹھے گا جنت میرے پیو بھی بے شک نات خون بیٹھے گا آ جنت توا کر میرا ایڈا سور دور تھڈو دے پیا جنت رو نہیں ای گا جنت طواف کر میرا بلے بلے جنت ہی میرے ہونی ہے کیڑے پاگل پتر دا پاگا مینو کدی نہیں بجا یہ کچھ دونوںگڑا پہلے ہی آیا تھوڑا میرے واسطے حسین کربلا بلا سفر کرا ہے اور یہ سو آخی جانا ارا شمیر شاہ کا بادی صاف آتا ہے جنتی جن میں گنتی وقت میں کھو بلے بلے خدا جنت بنا آخ لو کہ بڑائی بھی میں مالک بھی میں مالک بان کتھوں بیٹھے گے میرا صدیق ایک پیر جنت رکھ کے ایک باہر تے موڑ ڈرے کہ تین کیڑی وہی آئی ہے تو آخی جانا میں جانتی ہاں اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ سنو اللہ جو سمانے کے جو ہالات تک تو ہے تمہارے رہبر اور پیش ماں ہے برباد کیوں نہ ہو وہ امام اعظم ابو حنی فر احمد اللہ تعالی سے پوچھا گیا جنتی ہونے کا کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جنتی ہونے کا فیصلہ دے سکنے ہیں پکا فرمایا اللہ کا نبی یا اللہ دا نبی جنہوں آ کے جنتی انہوں پکا فیصلہ دے جنتی ہو رہا ہے کچھ سمجھ آئی نے کتا سرمان میں سنایا کتاب کا حوالہ سنا جنہ کے مفسر قرآن سبھی تفصیل کی طرح جنہوں خود رخ تفسیر کو پتا نہیں ہے کی اور تفصیر کا نام لکھا سو رکھا سو نرزہت الرحمان یہ نہیں پتا نہیں نظہ دمانا ہوتا ہے نرزہتر رحمان نزہ دمانا ہوتا ہے سیر تفریق رحمان کی سیر تفریقے نظہ مخلو کاستے فن دا وہ خالق کاستے لگا تھا وہ تفسیر پہ لکھی ہے شواہد الحق دے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبھانی لکھے شروع دے اندر آپ تو کسے عرض کی عرد کی حضور کوئی تفسیر لکھ آپ نے فرمایا میں تے خدا دا کلام میں تفسیر لکھا اللہ کے کلام دی فرمایا میں صرف اپنے پچھلے بزرگوں دے فائدے جمع کر سکنا میں خود لکھا نہیں میں خود نہیں لکھ سکتا وہ ساڈے امام لکھنؤ تفصیل کلم توڑ گئے نے میرے چنی ضرورت نہیں میں خدا دے کلام تو قلم اٹھاؤں سمجھ آئی نہیں اور تسا ماں سنت پاس رکھ لو امام اہل سننا نہیں رکھ لو تھلے پہ جو انتی جیل کا اور اس انتی شروع سرکار نے ایک باپ بنایا موضوع واغ علم تعلیم و تبلیغ وہ ہے امام تو پوچھا گیا حضور واز تقریر کہڑا بندہ کر سکتا ہے آپ نے چار شرطیں شرط ہیں چار پہلی شرط لکھی ہے مسلمان ہو اگے لکھے دیوبندی عقیدے والا دیوبندی عقیدے والا مسلمان ہی نہیں ان کا آواز سننا حرام اور دانستہ انہیں وائز بنانا کفرام امام سڈا جا امام احمد رضا سرکار بھائی ان سانو ایتھوں گڑا کھڑا ہاں چا کے لما پا کے ہے دوسری شرط سنی ہونا غیر سنی کو باہر بنانا حرام اگرچہ چل وہ بات ٹھیک ہی کہے پھر بھی جائز میں اتے متحدہ حمل دی مجلس بڑی کھڑی ہوئی جیسے ہی ماں احمد رضا ہوتے نا پھرتے جوت سوال آرو ہاں چیلنج لڑن کا پتا لگا کسے مائی دال لینا خون در گرمی ہے چک کے میرے سامنے پڑے تشریف کرے لوگوں سامنے میں تشریف بن رہا تھا کرلیاں دے پھوکے لال ابراہیم نہیں سڑتے امام تیسری شرط فرماتے ہیں ناجائز ہے فرمایا کول شریعت متاہرہ اقائد آمال دے بارے کو مسئلہ پوچھا جاوے بغیر دوسرے کی امداد تو دس سکتا اتنے تھیس کا پتا کوئی نہیں جڑا اسبر اصول کے کان سے ہاتھ رکھ کے جوڑ جیرے سامنے لو جنڈے مکر میرے سامنے لیا اگر وہ کسی ایک گل کا ہی دے جا میری دکان والے تک جنے غیر عالم لوگ ہیں انہ واسطے حکم ہے کہ عربی خطبہ پڑھ کے جمعہ پڑھا دیا کرد نہ کرن. کرن اپنا ایمان بھی ختم کرن گے اگلے دن مشتاق سلطانی ہی تھوڑا مشہور بکر رہے ہے کہ کہیں دل پویر تکر رہے اور صاف شیر پڑھ رہے رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا سا شیر کے سن پر اور تھرد تھا تھا تھا چفر رب پیار کما بیٹھا کیا مطلب رب نے اپنے حبیب نال پیار ایویں پہ گیا ہے ان اپنے اختیار نال اس پیار نہیں کیتا جی میں کما بیٹھا کو مجبوری نال سے بیٹھا ہے اگے کی ہوا سو ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا کہ یا رسول اللہ ایک تے پیچھے نا رب دنیا بڑا کے گل پا بھٹا ہوں تمہیں پتہ ہے لفظ کتنے بولیا جا گل دنیا پا بیٹھا یہ بولیا جا مجبوری سے کوئی بندہ فسیا پیا ہوگے جیسے آنے ہاں فلانے میں بڑھی گل پہ گئی ہے انہیں کی مطلب ہے بھائی نا وسبی ہے نا نسدی مطلب ہوئے گا نہ کچھ پیا رب واسطے پہ آخر فسیا تے گل پئی پئی سو نہ دنیا وسدی نہ اگوں نے بیٹھی برادری جیلانے آخر ناراج تک بھی ناراجال آش رسول بچارے کی رونا نہ نے قتل ہوئے تو میں رواں تہ قاتل کی کرام گلے سیال کوٹ پترور تکریر آیا بیٹھا سی میں سنجیو آخیا میں کوچ ہا جی یوسف صاحب بڑھیا وہ گل کی سولہ حضرت بریل بھی نہیں آخیا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اگلی پچھڑی لالو اگلی وقت اگلی لالو پچھلی آخر آلہ حضرت نہیں فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے میں آخیا تو ہوا یعنی کیا مطلب کہ نعوذ باللہ نوز بلاک حضور پاک تے خدا تعلی جدو جمے نے بچھڑ گئے نے تو میرا رات کٹھے ہوئے نے اے مطلب لئی بیٹھا آلہ حضرت دے کلام دا اردو دا وہ جڑا قرآن پڑھ کے تکلیف کرنی ہے جن کو آلہ حضرت دے اردو سمجھ نہ آئے حالانکہ آلہ حضرت کی فرمایا ہے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے آلہ حضرت فرمایا ہے وصل اور فرقت وصل ملاپ اور جدائی یہ دونوں جدوں دے جمن ملے نے یعنی جدوں دے پہن ہوئے وسل وصل و فرقت جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے انہیں خدا رسول جنم دا بچھڑا بڑا دارا مارا آ, چوتھی شرط سنا چڑھا سنا چڑھا کیونکہ موضوع چاہ گئی گل تو وجہ بولو سبح ن چوتھی چوتھی شرط ہے فاسق نہ ہونا فاسق نہ ہونا چوتھی شرط ہے یہ فاسق کے کوئی کبی گناہ کرد ہے کوئی صغیرہ نو بار, بار کردہ دا رکھتا دا فاسک فاسق بندہ واض نہیں آ سکتا بہو دنیا کا وام ہوئے عمل نہیں کرتا نہیں کر سکتا امام نے لکھا امام بریلوی دے بریلی شریف والے فتوے آئے پہن کہ جڑا ٹی وی ویسد ان پیچھے نماز جائز نہیں اللہ! اے فتوا بریلی شریف ایتھے پیا جے آ فتوا بریلی شریف داتا اے شریفا دربار تار بالکل چھپیا چھپا یہ نہ فرمایا امام کسے ٹی وی والے گھر جا بیٹھ دو ٹی وی لگا دینو شامل رند ہے روکتا نہیں فرمایا اس امام دے پیچھے نماز پڑھنا گناہ اس کو امام بنانا گناہ اس کی اقتدام میں نماز پڑھنا مکرو تاہمی واجبل ادا جو پڑھ چکے ہو واپس لوٹاؤ جڑے کنجر دے اپنے گھر ہوئے نہ امام کعبہ ہو جی صاحب کر رہے مامے کابا در بھی آیا برسا میں سارا بیٹھا پہنا مائن پہ ہاں جی ہوں لکھا جی بڈی پردا لکھی گھر نہیں بٹھ رہی بازار چند غیر مردوں کے سامنے آئی بے پرد امام فرماندے نے اس, اس بہ کے کھانا بھی نہ کھاؤ یہ سب فاسق فاجر نے توجہ لال بولو سبحان اللہ ہوں چار شرطان دیکھا جے کتنے کتنے پائے جانے ہوں. چلو لو قسم خدا بھی کر کے سکولی چوکھا پڑیا انہاں آخرت تو بے فکر ہوب سونے میں کوئی خوف نہیں ہونا جنہ کوئی بندہ پر جت ویکھے گا انہاں رب تو زیادہ دردا ویکھے گا وہ گل بھی کرے گا بالکل سکولیا وے گا چڈو بول بی جی کیونکہ یہاں کا وا سا جا سکویا سے وہ سر سی سر سید جہرا ہے نا وہ آدھا ساف تو اندر کتابوں میں ہل بھی لکھا پیا ہے جنت کی جنت نے جنتر جناب سارا شراب دیا نہرا نے جنت کی ہوئی مڑو رنڈی کا چکلا ہوگا کرنی تفصیل پہ حالت حضرت امام اہل سنت نے فتح و رویہ دلد چودہ سفر نمبر ایک سو چھبی نیچری خنزیر سرف دیا گل لکھی تو میں اصل حوالہ کھی بیا تفصیل اسے چاہ جے جنتیں چکر اتنے تو سارے چپ نے یزید ہر سال پیٹیڈ ہے محرم کا چن چڑھتا جائے بلاؤ ادھر مولڈی پیٹو جدید جدید اڈا لانتی جدید ادا کتا مہنو ایک آدھا ہے وہ موئے نالا نہیں کٹی دیا میں آدید ہر سال نمیاں کٹنا وہ جی چن چڑھنا محرم کا تو جدید پلیت ہے یزید لانتی ہے جدید کتا ہے جدید آئندہ ہے وہ کھڈنا جائز میں پوچھنا کیا یزید ایک ہی ہو ہے کیوں بھائی ہوں سارے حسین نے چلو جی تسا ای گل کرتے ہو سارے بھائی اک جمع ہو کے کہ ہوں حسین نے تو جزید ہے ہی کوئی نہیں میں گالا کر سکتے ہیں کلنر اقبال تو پوچھو تو اقبال بھی یہی گل کرتا ہے کاف لائے حسین بھی نہیں کاف لائے جان میں ایک حسین بھی نہیں میں بڑا جگ پھریا میں حسین نہیں لبا کو شاید نہیں لب یزید سستے سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی اگ سو تیسری چوتھی گر پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ نا حق نہ نا دل کوئی پیر ہوں نے اس پیر, پیر, پیر سان کی دچارا آپ چٹائی سے بیٹھا <تصفح> پیرانو پیر نہیں منگا سکولی ہونا پیر بھی وہ ہو جا چٹائی دے سونے والے پیر نہیں چاہیے ہوں بیڈا تو نچن والے ٹپ والے پیر چاہیے حضرت صاحب تو ہر وقت نہا کر رکھتے ہیں تین مرتبہ دن میں پوشاک بدلتے ہیں ہر سال یا ہر چھ مہینے کے بعد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 بنتا جا طریقہ محمد اور بدا اپناوے ناراج جدید سبج جو ہے ہم کو تو مجھے سر نہیں مٹی کر دیا گھر پیر کا بجلی چوہروش ایک بال آمجھ نہیں لگتی سدے گھر مٹی کا ریواخا ہے پیر کم کمے لائی بیٹھا ہے میں پوچھو دن راتی ہے میں فقیر ہوں مجھ کٹی تھی فکیر توں ہے فکیر مرید کوئی شہ نہیں لگو نہیں فرمائی نے ایک ہندا مسکین ایک کوندہ فقیر مسکین ہوتا جل ایک ڈنگ دی بھی نہ ہو ہاں پر فکیر ہوتا ہے فقیروں ہوتا ہے جہد ڈنگ دی ہوا گزارا ہوا گزارا ہوتے فکیر مرید ہوں مرید جہ ری پجارو سے پوچھو کی یہ فقیر صاحب ہے یہ مرید صاحب ہے یہ دنیا دار دنیادار ہے وہ فکیر تا کر کے ہن پیر کلاشن کوفا اسمبلیاں توجہ نہیں فرمائے پیر کے نہیں ہوئے پیر لبو حضرت صاحب بھائی حضرت صاحب دفتر گئے ہوئے ہیں چار بجے آئیں گے وہ نام مراد پہلو پیر مسیح دے سن ہوں دفتر لب داشا اللہ ماشاء اللہ جی قوم ذرا اچھی بولو سبحان اللہ ہاں اچھا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 ٹی لگا پیا جدید پیر ماڈرن پیر بیٹھا ہوا ہے آواز اچھی کرو یہ پیران نے ٹریکٹر نے اس ویل جی جناب جنہیں اس امت کا بےڑا گرک ہوا جی اپنی بیڑی چلا جی نو ساد پی ہے فلانا بالکل دنیا دظاہ دریت مستفا دیکھ گیرت ماندھی بہن دن پردہ کرا جا مرید بنے انہوں بھی آتا آن خبردار جی تو میرا مرید نہ ہو پہلے دینوں سانپ گھر پردہ کرا اس بلکہ پتر جو نبالگ ہوئے نابالگ ہوڑی نہ ہی ہوبردار کی دے نہ دے زمانہ گندا مت پتر خراب ہو جائی بد فیلی اتنے جائے بدفیلی فس جائے ایڈا سکتا ہوا کہ شریعت دا پیک کرتے آگو خود دنیا چھڑا دے نہیں جاندے کیوں نہیں جاندے اس واسطے کہ انہیں دنیا چھڑا دنیا لگ گئی ہے فقیر سچا دنیا ہے اس واسطے اصا جی نہیں پہلے ہی سی اکبر حسین فرما دیا پیران بے فروغ کا بے فروغ یعنی پرانی روشنی والے جہے ہیں نویں نہیں نویں نہیں بے فروغ نے ہے جی نمی روشنی والے نہیں پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چران نہ حق نہ دل کوتابے اوہاں مکھ جیے اکھے نہ وہم تھوں نہ پبو کہ رب وی ملبے کوئی جنت وی ہے کوئی دوزخ وی ہے کوئی فقیر لبو کوئی قبر دی فکر دیوا ہوے نہ نہ سب خیال چھڈو پرے نہ گلاں نو یہ ہنے ہائے اندر بولے گا ہن لے کمال ہے مفکر تے بولدا کوئی عام تے اگے سنو رکھ اگے ہوں اگلی جہی گل اے بڑی جناب دی تے بڑی, خری تے بڑی خری. یعنی پچھلیا بھی تامنے ہوں ہر گھر نکلو سی اور خصوصاً جڑے ہیں نا. مولا تے پیر تے حکومت والے گھراں کے تے صاف نکل سی ابھی کیا رکھئے نہ دل کو دیرو کلی سا سے منحرف متروک احرام کیجئے الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جہاں ہر ملت و طریق کا اکرام کیجئے رہیے جہاں میں وہ سے مشرب نام مجھ کو مری د ہندو رام کی مجھ کو مری ہندو کو رام کیجیے ہوں یہ چون شہروں کا مطلب سمجھا سمجھا دیکھ بلا سمجھ جو اکر سکول والے سکول تعلیم سبق دیر ہوں مندر اے ہوتا ہے ہندو عبادت خانہ ایو مندر کن کلیسا دا اکر سکول تعلیم سبق دل, دل, دل, دل مندر تو بھی نہ ہٹاؤ گرجے تو بھی نہ ہٹاؤ لائی رکھو مشیط نال, بھی, مندر نال بھی گرجے متروک قید جام احرام کی احرام دے کپڑے کی قید چھڈو یہ پابندی اسلامی چڈو کہ یہ اسلام کہتا ہے کریں گے یہ نہیں کہتا نہ کریں گے نہ نا نا نا. رل جو ہر پاس انج رلو کہ الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے دے فسک نو ہی بھول جاؤ کہ کفر کے کو لفظ بھی ہے انج کفر کوفرال متفق ہو جاؤ کہ تھڈو آخو میاں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے آخو میاں کسی برا نہیں آخنا چاہیے جی سارے چنگے اللہ سب کا بلا کرے کوفر فکس لفظ بھی نہ بولو لفظ یعنی یہ نہ آخو فلانا کافرے فلانی برائی فلانا برے فلاں کنجرے فلانا کام بےغیر پیے یہ لفظ بولو ہی دو کنجرے تخو ما شاء اللہ کوئی دلہے تخو ما شبحان اللہ کوئی کافرے تکھو ویچ ویخیے کوئی فا سیک مربی ہے سب نکو سب آپ اپنی تھان سے ٹھیک نے سب کا احترام کریں کسی کا دل نہیں دکھا چاہیے استعمال ایک شیر بھی پڑھ دیا کرو مسجد ڈاند مندر ڈھاند تو دے جو کچھ پر کسے دا دل نہ ڈھائی رب دلانچ سنیا تم <تصفح> سنے ہے <متصفح> اچھا بارہویں درجے آنا ہی ادھر کدی مطلب غور فرمایا جی نہیں اس قوم دا صرف لنگر ال گور ہے بوٹی پوری نہیں پائی این رب پوچھے گا کیا مطلب انصاف نہیں کر رہا نا بندہ کچھ تینوں رب پوچھے گا اتے بول پیا بول پیا تو خدا یاد آ گیا کیوں بوٹی نہیں اپنی پوری میں پیا تین رب پوچھے گا اے یہ گل نہ نو آکھے گا نہ جج ن آخے گا نہ پروفیسر نو آکھے گا نہ کسے آکھے گا کہ تینوں خدا پوچھے گا نا. کیوں کیوں ادھر یہ معاملہ ہی نہیں ہر تھوڑو اسلام کی شہر کا مطلب سنو مسجد ڈا دے ڈھا دے جو کچھ ڈاندہ ڈائی آلڈوزر آجی <laughs> صاحب کہہ رہے ہیں بلڈوزر تو بننا ہے کہ اب جی شاید آئی ڈائی آ دل نہ ڈانے رب دائیں چاہتا ہوں کھانا وڈا کفرے پہلی گل تیرے ایمانل درسو جدو ہندو مندر گراؤ گے ہندو دل نہیں ٹہنا نہیں تو اگر شک آی گل ہے تو سویرے ڈا و مندر گرا ویکو ہشر ویخیا جے کی ہوں تصاویر ایک مندر گراؤ حدرباد ہندو بستے نے ان مسیتا ہندوستان معلوم ہویا ہندو دا مندر نال دل پہ ٹھیک ہے اگلی گل جہی ہے نا پر کسی کا دل نہ مسجد ڈا دے مسجد دے ہوں مسجد کے اتر میں مسلمانوں کے بارے یہ کہہ سکنا وا کہ ٹھیک ہے آج مسجد گرے تو مسلمان کا دل نہیں گرتا لیکن ہندو کے بارے نہیں آ سکتے وہ تو لا آگاہ لیکن مسجد گراونی ہو مسلا خود شریق ہوں سڑک بناویاں ہوت گراونی ہوچہری بنا فوٹ بات سیدھا کرنا خدا کی مسجد گرانی ہو اپنا پتر بھی شریق کر دینا میرا پتر پولیس چ فوج ہے چاب شب میرا پتر نوکری دا مسئلہ ہے آڈر چلنا ہے مننا ہے یہ بھاویں خدا دا گھر ہے پر تم ویخ ملازم خدا دا تا نہیں تو نہیں تا ملازم ہے ان کی مان میں اگے پوچھنا ہاں جا اگلا مصر ہے خیر بارے بھی گل کر جاوا کہ مسجد چلو تیرا میرا دل نہیں ڈے گا مسجد گرا دیا میرے نبی سروت تکلیف ضرور ہونی ہونی تو پھر ایک ہی مطلب ہویا مسجد ڈھالے مندر ڈال دے تو پھر اگے پیا کھینڈا پر کسی کا دل نہ ڈھاویں یعنی ہندو سکھ کسے دا دل نہ ڈھای کیوں آ کے رب دلان میں چاہتا سدکے سدکے یہ مطلب کتری دل چب وسد یہ مطلب ہوا سکھان کے دل چ رب وسد رب نچی میں کتنے وسنا انہوں ہر پاسے کھچی پھرنا مولا تالا فرماندہ اللہ فیل بے شک اللہ کافران دشمن دشمن تو ہی بسنا رب دشمن دے دل چ ہے اور ایک یہ بھی دا درالا کر جا جڑا عام جہالت اج پھیلی فیلی پھر ولیاں دا کلام پڑھتے ہیں تو سمجھتے کوئی نہیں وہ جو آدھے کہ ولی کے دل میں خدا رہتا ہے یا اللہ کے ولی کا دل خدا کا عرش ہے مطلب سمجھ بہن دن کہ رب چڑیا پیا بابے فرید وڑیا پیا پیر باہو بڑے پیا پیر میرے لیے دے وچ کے ہونا رب اے ہلول دا کیدا تے کفر عیسائی سمجھتے نے حضرت دے اسلام کے بڑے س مسلمانہ رہے رب اس جہان دے وچ تو پا کے اگلے جہان وچ وڑن تو پا کے رب دونوں جہانا دے مکان تھاواں تو پا کے جا بزرگ لوگ فرماند کے فقیر کے دل میں خدا رہتا ہے اس دا مطلب ہے خدا دی محبت دی مارفت کی اللہ تعالی دی محبت فقیر دے دل چونکہ خدا دی فقیر دے دل چونکی خیر پھر آر انس وسیول مشرب ہو کے رو دنیا ہے. مجھ کو مرید ہندوؤں کو رام کیجیے مرید کر لو جب ہندو ملے انہوں آ کو رام رام رام ایمانسو یہ ہون سکول نے آن کے آول معاشرہ بنا چڑیا یا نہیں ہون میں کھولنا تو وضاحت کرنا اللہ بولو سبھا اللہ سکول دیا کتابیں چلتا غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں انگریز ہمارے موشن ہے وہ تو بالکل پاک صاف ہو گیا انہوں تیاری جڑ گئی جڑ گئی نا ہوں ویکو بھائی یہ لانت اس وقت کتھے تک پھیل چکی ہے کہ کافر اور بد تے سب دا احترام کسے کفر تے برائی نال نفرت رکھو ہی نہ حوالے کو پہلے نمبر پہ حوالہ آپ اپنے مال بھی پچھاڑو میں نا لوا تس آپ ہی پچھاڑو چاہتے نے سڈا کوئی نہیں چلو کو نیڑے تو ویکو اچھا یار دیکھے جی کو نکلنا میں نے ختم نہیں ہوئی حال بڑی تکلیف پی ہے نہ لیا بھائی سنو سنو چان چڑے کون اسٹون ہاں ان بزرگ دیا روح بڑی خوش نے انس پر اخبار جمع المبارک انیس جنوری دو ہزار سات باقاعدہ با تصویر پہلا مول حنیف حلیف جارم دوبندیاں دا خیر و مدارس ملتان دا محتم دوسرا مقصود احمد قادری داتا دربار کا دا خطیب تیسرا نیاز نقوی شیا دا چوتھا ابد ال خبیر آزاد اہل حدیث خیر مکلدی آرندی سے اخروج کا تجویزی پتا نہیں کہہ ہے شفیق مدنی جنہوں کا ہے پچھاڑو سے آ بیٹھا جے اینو تو سارے پچھاڑو گے اے جنرل بیا وال منسوب گتوں خدا جانے کے نہیں ابو میں تاخی اے اجلاس ہوئے اجلاس در تے ہوئے جو کچھ طے ہوئے وہ پھر وزیر مذہبی امور اس خطاب کر کے وضاحت کی تھی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 اور دوسرے مدہ کہڑے نے مذہب دوجے کہڑے نے یہودی مذہب عیسائی مذہب ہندو مذہب مجوسی مذہب سکھ مذہب یہ بدھ مت یہ جن مذہب ہیں نہیں غیر مسلم مذہب مولویا بٹھا کے کیتا گیا ہے حکومت دی طرفوں کہ کسی مذہب کے خلاف نہیں بولنا ہر مذہب والے دا احترام کرنا کسی مذہب والے نوج نہیں آخنا جس مذہب دے خلاف بازار اندر کوئی کتاب نظر آ گئی تے حکومت اٹھوا لینی ہے اٹھوا لی فرقیا بھی اتحاد مذہباں کا بھی اتحاد ہن فرقیا کا اتحاد کی وے سارے ایک ہو کے ایک دوسرے دے احترام کرو کا احترام کروے کر کے ملا یہ آخیا گیا تے اے یہ آماہما توجہ ادھر دیکھو ہاتھ چی بولو ارفات کر رسال ہے یہ چھپیا خاص نعیمیاں دا مفتی ہنس حس محمد حسین دی وصال تو بعد گیا اس دے صفحہ نمبر ایک سو دس اتحاد بین المسلمین یہ عنوان ہے پھر تے ہو جائے کہ دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا اتحاد دا طریقہ رکھا گیا ہے ہوں میںبصا بولو ادھر ویخو بھائی سڈے اکابرین نبی رسول صحابہ آہل بیت اولی کرام ای سڈا کوئی بلوگ گستاخ رسول ہے گستاخے صحابہ ہے گستاخے اولیاء ہے کوئی دین دا دشمن ہے پیر مہرلی شاہ بابا فرید میاں صاحب گھانگاڑے والے یہ سارے قابل احترام ہیں یا نہیں بولو بولو دا شہابیاں دا ہر کسے کسی بت فرکے کا حق بندا بنتا کہ نہیں کہ وہ سڈے اکابر دا احترام کرے نہیں سمجھ لگی انہوں دا حق بنتا کہ نہیں بندا اور جدوں جدو سڈے دا تے سڈے دین دا احترام کرد مذہب رہن گے یعنی مطلب یہ نکلیا سڈے بزرگ ہی جنہوں منال ایمان مل جساں حق بجانے با کہ وادیاں آخیے دو بندیاں آکھیے دیگر بد مدم نو آخیے بد فرقوں آخیے کہ تسا میاں توہین چھڈ جاؤ نیچری نو آکھی تسان دین کی دی دشمنی چھڈ جاؤ سکولی نو آخیے تسان دین کی دی دشمنی چڑھ جاؤ بزرگوں کی توہیم چڑ جاؤ سڈا حق بنتا ہے تو سونے بھی لگنے ہیں وہ چن گے تو ایمان چاہن گے ٹھیک ہے اچھا ہن یہ دسو بہ انسان کچھ چھڑا بہت اتحاد جدو سل چڑا گے ہوں تسان دسو اسان کی چڈیے <تصفح> بولو بولو بولو بولو برنا برنا برنا برنا بولو بھائی شگ کے بھابیا کے پیچھے لگ کے, کے اسان کی چیڈیے جے کرنے دے دا احترام. دے نیا کرنے ان وڈیریا جو بئیمان وڈیرے صحابہ اہل بیت اولی یہ ہے ہی تاظیم دے وڈیرے تو ان کے وڈیری سے کفر دے فتوے اور میں پوچھ لڑوں اتحاد جو کیا ملوتیا شٹانوں نے تو چھوڑنی تو ہی نو کرا بزرگ اپنیا احترام میں پوچھنا یہ نہ خود کی چھوتا ہو رہے جی اصا چڈنے اپنیا احترام تیمان جے کرنے ان وترام تو بے مان کی والے اصا ہے دسوڈے دین چ باطل دی ملاوٹ ہے تھوڑے مذہب اہل سنت باطل دی ملاوٹ ہے تو دوسرے پاس باطل ہی باطل ہے اور اسے بادل چڈنگ گے اصل حق چی دلے ملا کی, کی دکھ رہے سمجھوتا کا مپیر سیال لجپال دی گل سنا ہاں ہی سیال تو سیال بھی سہ ہون گے پیر سیال والے تھوڑے میرے پیر سیال خاجا قبر سیال احمد اللہ علیہ آپ ایک شخص آن لگا حرور گل نہیں کیتی جاندی منہ نکڑوں پیا منہ پھر گئے دعا فرماو آپ نے فرمایا گھر جانے کئی شیعہ نو تب بولدہ جا گھر پہنچ تک جو گالا کدا سا کٹ سکتا سی کنڈیا گھر پہنچدیا تھی من سا ہو گیا اور اس گل گلا ہال تک جی کاری حیات سیالوی صاحب چھوٹا سی والدے دہن والے خواجہ کمر سیالوی دے مرید نے ایسے جمے مینو آن کے دسیا انہوں نے آخر وہ بندہ حالے زندہ ہے جا منہ سیدھا ہوا سمجھ نہیں جی لگی دونوبندیاں وڈیڑے قابل احترام ہیں اور جا آ نبی کا خیال دل چماز ٹوٹ جائے یا خلا ل آ جائے کہ جانور گدے گھوڑے بل کا خیال آن نماز نہیں خراب ہونی تو نہیں ٹوٹنی اندر احترام کر گے جڑا کنجر انہیں احترام کرا واہ بھائی واہ کی بلا میں ایڈا دلہ نہیں کہ مینوں مروڑ کے کوئی دلہا کر لو ہاں ہائے دے مذہب رکھنا وا اصا وہ ادم کر بھی ادب یہ سبق پڑھیا ہے مولا دے قران کو سبحان اللہ رب وحده لا شریک مولا دے قران فرماتا ہے معه اشد على الكفار فداشا پڑی وہ آ چیڑو وہ آ جا لگتا ہے اگ لائی جی آیت پڑھ کے میں پیا سمجھانا کہ قرآن تے یہ پیا ہے کہ جیڑے نبی پاک دے غلام نے وہ کافر سخت نے تے میں مہربان نے سبحان اللہ توวจنی فرمائی نے اللہ اللہ تعالی قران وچ ایت کدہ ہی نہیں فرمایا جو ساری مخلوق تے مہربان نے تے سب نال مہربانی ورت دے نے حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے نے میں صحابہ نو تکیا ہے انہاں دے کپڑے نو اگر کافر دا کپڑا لگ جاندا سی تو دھوندے سن فرمائی دو کپڑے لگے رہے لاہور بھائی بھائی لگے رہے سن اچھا جیڑا نبی پاک سرکار دیاں گھر والیا گانا کھڈے وہ تیرا پڑا تو دشمنی موڑ آپ چیل ہونی میں آپ گنا گار ہاں مجرے ما اس قوم دا بابا میں قسم خدا دیتوں لب لیا بندہ او بندے جڑے گسا خان ہاتھ ملاوڑا بھی گوارا نہیں تھڑکے توجہ نہیں فرمائی سڈا آدر فرما دشمن احمد بے شدت کی جی سناو دشمن احمد سے نرمی کیجیے گل ہو گیا کی میں پڑھ بیٹھا دشمن احمد سے نرمی کی جی سے جتنا یاری کی جہی قوم قرآن بدلنا ہے ندی دہ فرمان بدلنا ہے آپ بزرگوں کی تالیبات کیوں نہ بدلو بدلنا ہے پر بدل گے سا کر سیدھے مچھلی ماں محمد ردا بھی تالیما سبحان اللہ بھال لو میں جاننا تھا ڈرم فرمانے دشمن احمد بے شکت کیجیے ارے ملے تو سے کیا مروت کیجیے دکھ رون کیا چھیڑیے ہر بات میرے چھیرنا شیطان کا آدت کیجیے پیڑ جلدر شیتان کی تعلیم ہو احترام ہو جا کے موقع تے پتھر مار دے شیطان ہس کے آدھے تر فل پے تسی تو ہے کافر نافر نہیں آخر دینا تو ہر کسی بڑھا کے اتحاد کی پہاڑ بھی چک کے مارے تا بھی میں سمجھا گا بول ہی پیا بج رہی فرما جا گر تالا دل ہے مومنٹ کا ایک قسم خدا دی کنکری رکھے کے جدی این پھٹدا ہے نا شیطان دیاں چیخاں کڈا چھڑ ہے کیونکہ گل اصل وچ کنکری دی نہیں گل اصل اندر دے ایمان تے غیرت دی ہے سبحان اللہ سبحان قسم خدا دی برائی اشتفاق رکھا شیتان کا بےلی شیتان نک پتھر مارے نو دکھ لگتا نہیں وہ مینو دکھ لگے میں تیرے اندر چار کی مینو پتھر مارنے جی مومن ہو گئے حضرت فارو تیار مومن مومنوں گئے غیرت والا کفر نال غیرت کافر نال غیرت برائی نال غیرت بریا نال غیرت رکھنے والا کسم خدا جب بہلا شری کماؤ لا جا قرآن فرما ہے جگہ جگہ تے قرآن بےزتینافکا بھی بے عزتی دستا مولا تالا قرآن فاسکا فاجرا کی بےزتی دستا یہ سب تک فرما ہے رات کو مال قوم وال موضوع ع یہ گرزمنا نہ آ گیا علہدہ موضوع ہے کیا ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے یہ علیہ ایک موضوع ثابت کیتا ہے جس میں سابت کیا کہ عقیدہ کفر ہے اسلام دا انکار ہے قرآن دا انکار ہے نبیوں دی کی کیرتی پریا سٹنا ہے ہر نبی کافر سبق دکھا دیا کہ نہیں قرآن جگہ جگہ ترما ہے کافر چوپا کی طرح ہے آرام ہے کافروں نے بےزتی کا سبق قرآن اچھا ہوں احترام ہے اتحاد بین کو تحصیب کا اتحاد بہ نال مذہب کرو مذہب ہو سنو حوالہ ہوا سنو او ویک دو ہوالے ویک لیا جی کر فاطر خالے اخبار تیسرا میں گیا ضلع سائیوال تو میں گیا ضلع سائیوال بہادر شاہ جلسے پہ اتے جناب جی کپڑے لگے کھڑے جگہ جگہ پہ رائے حسن نواز خان کرل ضلع ناظم سائیوال حکومت طرف طرفوں اجلاس کرانالا کرانالا سید سفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات یہ بھی سر سید دے یہ مہمان خصوصی ہاں میرے یار تو سید دا احترام نہیں کرنا میں آخیا جی سید ہوں نے دو قسم دے ایک سید آل رسول دوجا نری برادری والا برادری والے خالی سید دا احترام نہیں جہرا آل رسول ہوگے ان کا احترام, دا احترام, دا احترام کہہ لگا تے سید ہو کہڑا خالی برادری اچھے تے آل رسول نہیں میں کہہ جڑا مرتد ہو جاوے بیمان ہو جاوے سر سید وانگو کافر ہو جاوے وہ برادری تے لوک آکھنگے سیدے سید لیکن آل رسول اس واسطے نہیں ہو سکدا کہ کافر ہون نال تے بندہ حضور دی امت دا میران دا آل دا کیمے روے گا کے ساتھ کا سید برادری والا ایسے سید کو کافر سمجھنا سننے کی پہچان ہے پتا رویہ جلد انتی سفح نمبر چھ سو پندرہ آن حضرت امام اہل سنت نے سنیا دیا بھی دی نشانیاں ہندوستان د سنیا دیا نتیاں اس جمے سے پورا موضوع لایا باہر پہ سنیوں کی پہچ نشانی آلہ حضرت امام اہل سنت کی زبانی ہاں جی بڑے کے پٹن جاننے آتا اللہ دے فضل ادھر رکھو ہمارے امام اہل سنت نے بھی نشانیاں سنیا دیاں لکھیاں جنہیں جو پہلی نشانی لکھی کھڑی ہے سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین اس کے متبعین سب کفار ہیں اور اس کے متبئی وہ ہیں جو اس کے نظریات رکھنے والے ہیں سکولی جو کہتے ہیں تحویب انگریزوں نے سکھائی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 سیاست ہے یہ علیحدہ ہے اور دین علیحدہ ہے بھائی دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے سمجھ لو یہ سر سور دی نسل ہے کتا جو سیاست دین کو رہتا سمجھے وہ کتا سر سو کی نسل ہے مسلمانوں کا کیتا یہ ہے کہ دین ہی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 مثال مثال در اسمبلی اسلام ہے صحابہ کرام دی اسمبلی ہے سی اسبلی آئن بنانے اسلام سڈا دین ہے آئین نہیں آئین بنانے والے کافر ہوتے ہیں دین کو ماننا پڑتا ہے بنانا نہیں پڑتا دین کو ماننا پڑتا ہے بنایا نہیں جاتا بنانی اسمبلی ساری متبد سارے کافر لانتی دے شاید! دے شاید! مسٹر جناح دو لا کے سارے مرتا دو اسمبلی میں یہ کون بیٹھے ہیں سور کے بچے جو کہیں جو کہ حقوق کے بل بنا لو حلال کو حرام کر لو اور حرام کو حلال کر لو دے شاید! دے شاید! ارے ہمارے نبی کے بنائے ہوئے قانون کو تو سوا لاکھ نبی چیلنج نہیں کر سکتے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 ووٹ لے کف جی سداں گے اور سنو حضرت چاہتے سن سنو حضرت چاہتے سن بھائی اتنے ووٹ دن والے تو چشتی موڑ آخ گا میں لفظ اپنے واپس لینا میں اس دن جمع ہی نہیں مساف پیا نہ پچھلی معافی منگو وہ توبہ کرو ووٹ دفر ووٹ ہی کو پہنچی پا گل میری پہنچی سنو بھائی بہ جاؤ یار بہ جا جی بس صاحب چھوڑو کچھ بھائی گئی تو آپ بالکل سہی ہوا مطلب کتروں بہت کر کے سو ہوتا چلو بس ਹੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਰਿਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਜ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਲੈ ਕਾਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਪੇਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾ ਸਲੀਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾ ਪਿਆ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੋ بہجوہ جی بہجو جی بہجو بہجو ہاں بندے تو یہ فیصلہ لو کسوری سب تجیور چپ کر چپ ایک منٹ ہو چپ کر میں گل آخری کر کے تو چھوڑنا پھر گل کر میں اتے گیا یہ اجلاس ہوا دس فروری یار یا ہوں یا یا ایک دوجے ناو نہ چپ کرو تھی اتے کھلوتر دس فروری بروز ہفتہ دو بجے دن پنجابی پروگرام ہوا گیر مقلدان کی طرفوں شریک ہوا زیا شاہ بخاری بریلویاں کی طرف شریق ہوا ولایت اقبال مفتی مول بشیر سی بال دی مسجد کا ہونے دقیل پیر ابراہیم سیالوی بریلیاں طرفوں ڈاکٹر مائکل چوڑیا چو چو کی طرفوں اور نائلہ جے دیال کتریوں کی طرفوں رن یہ سارے اتے شریک ہوئے چپے ادھر تے لکھا کی سی کپڑے تے کپڑے تے کی لکھا سی اقیدیا دی سانج تے کل پاکستان اقیدیا دی سانج تے کل پاکستان کیا مطلب کہ ہندو سکھا عیسائیاں شیعاں شیان وابیاں تے سنیاں سب کا عقیدہ سانج ہے جا کے پوچھ لو ہن ایمان نال دسو حکومت کراون والی ملا ہر مذہب فرقے دے ہندو تک چوڑیا تک شری کو براون والے کافر ہوں یا مسلمان میں انہوں کافر چاہ آخان جو اکبر آبادی بھی بول گیا اسو سکول کفر یہ ہوئی پہ سکھا جو ابھی تقی سانجے سانجے مذہب سانجے اتحاد سارا سکھا ہوئی مذہبیترے اکبر حسین علابادی سو سال پہلے سکول کرایا تسلیم کیا چشتی حق دا نعرا مار کے تے اعلان کیتا کہ مسلمانوں کے نا عقیدے نوں کافرا نال کسے بد مذہب سانجھا کرنے والا گمراہ بدیم شیطان اور کافر مسلمانوں عقیدہ حق ہاکے باقی سب جھوٹ بک باقی باق میں جی جینا تھی چھو جنا چر میں جینا مار نہیں سکتا کوئی جن میں چاہ میں دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھو ہاں جہے حق نالے دینا بزرگ فرمے نے یا حق نیا کرک ن کیا حق ن چوا نہ بنی نہیں تو برباد ہو جائے جے نہ کوئی سنے نہ کوئی بیان کرے نہ سنے تے نا او مرتد تو نہنے وہ تھڈو مرتا بننا تابش دینا کہ میں پورے ملک چ روزانہ جدو تقریر کرنا تے قسم خدا دی ایویں اوے تے ایویں دنیا پیروں تے کلو کے تے نوجوان منڈیاں تک بھی سن دے نے سن کے آن دے نے یار اتنا چ ہا رہے ہاں تینوں ساری زندگی رب لاوے یار دسو ایمان نال میں oh, جے کوٹھیاں جوڑا تو مینو اللہ تعالیٰ گلا بھی بڑا دا سو سوری بڑی دی ہاں میں پھر تقریر کر گر بھی سب رب سونے دے میں چوتے دن کوٹھی پا لو مینو کچے گارے مکان بنا دی لوڑ کہڑی میں جدو جن سنگی مینو مل آدے نے تو میں اتنے پہا سات سف دے کمرے چاہ ہونا ترکن کمرے جنہیں چ پیر ہی میرے سی پورے نہیں ہوں جا ہے آ سڑ کے آگوں وہد ہی نہیں چتی اونا نا نا نا یہ تو ہے ہی کوئی ہوئی کئی آ منو آر کے پوچھتے ہیں چشتی صاحب ملنا میں کسمیر کیا آنا کیوں اس واسطے جدوں دین بھی غیرت کرو نا پیسہ عام نہیں عام نہیں پیسہ بزرگ لوگ فرما نے اکاں پھل گلاب نظر دن اکاں پھل گلاب نظر دن اج کل دریاوا دے پانی شراب نظر دن جدو پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب لگ دن اکل گلاب نظر دن دے پانی شراب نظر دن جدو پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب نظر دن ایک گل ہے بندہ چلا ہو جائے تو پیسہ آ جا بےمان بنے ہوں ایمان دسو میرے کول ایجنسیاں والے بڑے آپ آدھے نے کروڑا روپے لے کمپیوٹر لدرسہ بند چا کی موترنا پیسوں کے اتان دے کے پیسہ لوا میرے کو ایجنسی کا بندہ در ترایا سی تو مینو آخن لگا شناختی کارڈ دے تنو لندن کھلنا جاپان تقریرا کر ہاں جی صاحب فرماند نے اصل تدیلہ کر لیا لیکن میں مجبوری میں اس واسطے نہیں جانا کہ فوٹو لوانی پہ میں ہزور دی شریعت کے خلاف کر کے ہزور نکھاوا جا کے ہاں اور سنو پھر حرام دیا لینے نے وہ جناب فیس اپنیا رشوت کے ڈیڑھ لاک سوا لاک روپیہ بنتا ہے ورنہ جی خالی کرائے کی گل ہونا پیسہ تو نہیں بن سکتا یہ دونوں حکومتوں رجاوا پہ ہاں او پھر وہ برائی تے انداد دے او وکری فیر ابھی وہابیت دا قانون یہودیت دا رسول کریم دا قانون نالی چاہے قرآن دا قانون نالیچ ہوئے تو یہودی چڑیا پھر ہوگا جگہ, جگہ تے. مدرسے مدرسوں میں بھی شریعت اسلام پڑھاو کی اجازت نہ ہو پھر میںالت منہ کدوا جا کے میں منت سکھی مولا حج اسلے کرسان جسے کی پوری دنیا دے بالخصوص مکہ مدینہ کوئی پلیت نہ تیرے محبوب دا سچا قانون تیرے حبیب کے گلام ہوا گے پھر ٹاٹ نہ جا حج بھی گے۔ ہاں ہالے جی حج جہے ہیں وہ میں اللہ تعالی معافی منگ کے تیارت کرنا کہ میں یہ جہ حج ہال نہیں کرنا چاہتا ہاں ورنہ اللہ میں کدو دے حج بھی کر لینے لے سنگیو میں تھوانوں پوری گلان نہیں سنا سکیا شوگر کا مریض ہوں میں چار شیر پانچ سات آ پڑے نے ہالے کی دے رہے سن پے گل ایتھوں تک پہنچ گئی ایتھوں تک پہنچ گئی تو میں وہ سا... ہاں وہ سارا ہال نہیں سنا سکیا تو میرے خیال دے اینا ایک دعا کرو سدکا مدینے سانسمان اپنے دین دی پچھان دی توفیق بخش دین کی پچھاڑ دی پشان آخر الحمد للہ بلالمی ہوں میں میں شو شوگر دریز ہوں میں باہر پیشاب کرنا میں پیشاب بہت تنگ کی بیٹھا بیٹھو جناب بیٹھو آرام ٹھیک ہے اصل مہربانی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں صرف باہت چند باہت سوال کراگا نہیں نہیں مفتی صاحب میں تے بیان دے متعلق ہی گل کر گا پہلے باقی جو ہے گل کرمہ کے اندر کیا کہ مولانا حضرت علامہ مولانا شیر بیشہ اہل سنت مولانا نیت اللہ صاحب سانگلہ رحمت اللہ تالا علیہ بھائی خاموش طرح گل سنو تو سمجھو پہلے دوست پہلے تار پہلے تار کراؤ تھی کہ پتا لگنا نہیں میرے نو نسا کی کر <تصفح> میرا نام محمد حامد زیا ہے محمد حامد زیا جی کتوں آئے ہو میں لاہور دادا دربار کو آیا اچھا والد کا محمد کا گفتگو کرنا میں اسے چیز کا نہیں جذباتی نہیں کرو ختم کرنا تفا فرمایا تمیز کے اندر کہ شیر اہل سنت منازر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد انیت اللہ قادری رضوی رحمت اللہ تعالی اور خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تال علیہ یہ دونوں جیت شخصیات اپنے بیانات کے اندر گالیاں کا استعمال کرتے میرا پہلا سوال مفتی صاحب جو کہ مفتی صاحب نے اپنے آپ اونا دے نقشے قدم اور اونا دی ڈگر تے چلن کا اندیا دتا کہ میں بھی اسی طرح اگر گالا سنیاں جا سکتی تے میری تنقید کیوں نہیں برداشت ہوتی مفتی صاحب یہ سابت کرانا نیت اللہ صاحب رحمت اللہ یہ علیہ مولانا اکرم شہید رحمت اللہ نے جماعت نے جتنی بھی خارجیاں کھڑی بد مردوں بد اہل جو بندیاں رابطیا کٹیاں اور اس کو بعد مفتی صاحب نے فرمایا الیکشن لڑنا پہلے جواب دے دیا سوال تو سن لے بولو نا یار سارے <سؤال> خدا تب ہو جا مرے سہارا <سؤال> سنو بھائی دوست بس جو کھلوتے نے ٹھیک کھلوتے جیوتا پہلی گل چپر حامد جا نے میرے میرے اتنے حضرت نے سوال کہ مولانا انایت اللہ سانگلے آلے اور مولانا اکرم رجوی شہید ہوئے کیا تو انہاں دا مقلد ہے؟ نہیں انہاں دے پچھے لاکھ کے تے گالاں کڑنا ہے انہاں دا مطلب پہلے نمبر تے تے انہاں انہاں دے گالاں کڑنا نو تسلیم کیتا ہے پھر میرے پہ سوال ہے کہ میں انہاں دی دلیل کیوں پیش کی تھی؟ دلیل ہوں دیئے دو تراندی ایک ہوں دیئے الزامی ایک ہوں دیئے تحقیقی میں پہلوں دل منہ توڑے انہوں دا جڑا میرے تے سوال کر دیں تے انہاں کیوں نہیں کرتے مسئلہ میں پیچھے نہیں چلتا میں قرآن حدیش پیچھے چل سنو حوالے سنو حضرت جی اگے وہ کتنے چپ نہ کراؤ مہربانی چپ نہ کراؤ <laughs> خود چوپ ہو جانا آؤ نہ پڑھو کتاب کا نا کی نام ہے کی اشا تو افسوس ہے جس بندے نیدا نہیں آتا وہ منا کر دین دین میں لائن تنقید نہیں کر سکتا کہ جس بندے نہ اپنے استادوں لیا میں سونی بول آ چوپ کر میاں چوک کر یار نہ بول تو بولنے کیوں نہ بولنا ایک بندہ بولے میرے بولو ایک بندہ ہار کے نا ایک جگہ چہم اس بندے نال میں مناظرہ کر کے اپنی توحیلی کرا Hold it, hold it, hold it, hold it! روزار اگریز دو ملاز میں یا گلار اگریز دلاز میرو دلار دشمن خرد ہے ہر جسدار اوٹے وسدار اوٹے کار پور دار, دار. ساری تی تو بار دے